کون سی سورت ہے بزرگوں نمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط سورہ نمل با سورہ شعرا سابقہ سورتوں کا دعویٰ تھا کہ برکات دہندہ فغل اللہ تعالی ہی ہے اس صورت میں چار واقعات کے زمین میں اس دعوی کی دو علطیں بیان دی گئی پہلا عالم العائب ہونا دوسرا کارساز ساز اور متصر فلمور ہونا اللہ تعالیٰ میں بند ہے آخر برتیں تو وہی دیتا ہے نا جو عالم الغائب اور کارساز ساز ہو دوسرا رب و ان کا کال کا ابھی یہ لفظ آئے گا صورت نمل میں انقل ات القل قرآن شداقت قرآن نزول قرآن اس کا تعلق ہے بما تنزلت بھی شیاتی تو قرآن کو شیطان لے کے نہیں آئے اللہ کی طرف سے آئے کل پڑھا تھا نا قرآن کو شیطان لے کے نہیں آئے اللہ کی طرف سے آئے تو اب بھی ہے انہیں غلط کل قرآن ملا خلاصہ ترغیب لال باد دو قصے پہلی علت سے متعلق پہلی اللہ کو ذہن میں رکھنا عالم الغیب تیسرا اور چوتھا قصہ دوسری اللہ سے متعلق کار فراہم سے سکت. اس کے بعد ثمرۂ قصہ یعنی طریق المناظرہ بالمشرقین اس کے بعد دوسری علت پر پانچ عقلی دلائے آخر میں دونوں علتوں پر دو عقلی دلائے اور ایک دلیل باہے الہباد علی اللہ علیم شیطان جی تل کا یات القرآن, کتاب تلق آیات القرآن، یہ تمہید ما ترغیب ہے ترغیب القرآن پہلے پڑھ چکے ہو ارتھ و صفت الگ صفت ارتھ و صفت الگ تھا نا یہ وہی ہے یہ ات قرآن کی اور کتاب واضح کی یعنی یہ قرآن بھی ہے اور کتاب واضح بھی ہے یہ ارتھ مغیرت کے لیے نہیں ہے ذات ایک ہے بس تو تغیر ہے خدا و بشرا ہدن سے پہلے ہی یا مقدر ہی یا ہدن یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت ہے پھر جو اس کی ہدایت پہ قائم ہو گیا اس کے لیے کیا ہے جی بشرا ہے خوشخبری ہے واسطے مومنین کے رہنمائی ہر ایک کی کرتی ہے اور خوشخبری مومنین کے لیے مستفیدین الزین یقین السلاط اوصاف مومنی مومن وہ ہے جو قائم کرتے ہیں نماز کو نمبر ایک دیتے ہیں زکوٰۃ کو نمبر دو اور وہ آخرت کے ساتھ بھی یقین رکھتے ہیں نمبر کتنی جی تین نماز کو قائم کرتے ہیں عبادات بدنیا زکوٰۃ کو دیتے ہیں عبادات مالیہ آخرت کے ساتھ یقین کرتے ہیں یہ اصلاح عقیدہ ہے ان الَّذِينَ لا اللہ <يُمِن> یہ کیا تھے جی مستفیدین تھے یہ کس کا بیان تھا اب آگے محرومین کا بیان ہے محرومین القرآن بے شک جو لوگ نئی ایمان لا کے ساتھ آخرت کے زی ہوم انجام دنوی مزین کیا ہم نے ان کے لیے ان کے امبال برے بس وہ جہل مرکب میں حیران پھر رہے ہیں وہ جہل مرکب میں حیران پھر رہے ہیں بھائی جس آدمی کو اپنا برا امبال اچھا لگے وہ جہل مرکب نہیں ایک آدمی جاہل ایسا ہے کہ برا کام کرتا ہے اور اس کو برا سمجھتا ہے اس میں ایک جہالت ہے اور دوسرا آدمی جو ہے برے کام کو کیا سمجھتا ہے اچھا سمجھتا تو ڈبل جہالت نہیں ایک حقیقت جہالت دوسرا برے کام کو اچھا سمجھنے بھی جہالت ہے جہل مرکب ہے آس کے نداند و بداند کے بداند داہر در جاہل مرخ کا ایک آدمی جانتا نہیں یہ جاہل مفرد, مفرد ہے ایک آدمی ہے جاہل لیکن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے عالم کہتا ہے یہ کیا ہے جاہل مرخ کہ برے کام کو ایک آدمی برے کام سے جاہل ہے دوسرا برے کام کو اچھا کہتا ہے سمجھے جی کہتا کہتے میں مولوی ہوں مجھے پتہ ہے یہ اچھا کام ہے ایک آدمی سود کو پتہ ہی نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کا سود کا ایسے کھاتا رہتا ہے دوسرا آدمی سود کھاتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے تجارت کی طرح یہ جہل مرکب ہے یہ انجام دنیاوی لکھ لیا آگ الازین الحمس الزا یہ انجام برز ہے موت کے بعد یہی لوگ ہیں ان کے لیے برا ہے وقت موت کے وہ فل آخرت یہ انجام اخروی ہے اور وہ آخرت کے اندر مکمل خسارے میں ہو یہ تو میرے عزیز کیا تھا مستفیدین من القرآن اور محرومین ان القرآن کا بیان اب آگے حضرت کو تسلی ہے اور ترغیب لل قرآن ہے وینا کلت القل قرآن تسلی اور ترغیب القرآن اور بے شکا یقینی بات ہے کہ دیے جا رہے قرآن کو ایسی ذات کی طرف جو حکیم اور علیم ہے اور اس کے جتنے احکام ہیں وہ حکمت سے پر ہیں اور اپنے بندوں کے حالات جانتا ہے اس کے مطابق حکم دیتا ہے سمجھے علیم ہے از کالا موسال آل ہی لکھ لو جی پہلا قصہ پہلی علت سے متعلق پہلی علت کیا ہے جی عالم الغیب اے حسر و علم غائب فیضات اللہ یہ علیہ السلام جی مدین سے واپس آ رہے ہیں اور مصر جا رہے ہیں پہلے پڑھا تھا نا تو آپ نے بیوی بی کو فرمایا کہ ٹھہرو مجھے کیا نظر آ رہی ہے آگ نظر آ رہی ہے وہ کچھ بکریاں بھی در ادھر بچھڑ گئی بیوی بی حاملہ تھی راستہ بھی بھول گئے تھے آگ کی ضرورت بھی تھی سمجھے دور سے دیکھا آگ کو جب فرمایا موس علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بے شک میں نے دیکھا ہے آگ آب کو ابھی لاتا ہوں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی خبر کوئی وہاں موجود ہوگا تو راستہ بتا دے گا یا وہ نہیں آئے گا لائے گا تو یہ تی تو ہوگی یا لاؤں گا تمہارے پاس انگارہ سلگ کا ہوا شولے والا انگارہ تاکہ تم گرمی حاصل کرو یعنی ہاتھ وغیرہ کو بدن کو گرم کرو پر جب آئے اس آگ کے پاس تو خدا کی قدرت وہ آگ لگی ہوئی تھی کس کے اندر درخت کے اندر وہ آگ جوں جوں زیادہ ہوتی تھی درخت جوں جوں ہرا بھرا ہوتا وہ نظر آنے میں آگ تھی اور حقیقت میں وہ نور تھا بظاہر نار معلوم ہوتی تھی حقیقت میں کا تھا نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار میں سے کچھ تجلی ڈالی گئی اس کے اوپر سمجھے حقیقت میں نور تھا پر جب آیا اس آگ کے پاس تو نور دیا ندا دیا گیا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کو پکار ندا یہ ان جو ہے نا یہ ندا کی تفسیر کے لیے ہے ان کا معنی نہیں کرنا پڑتا وہ ندا کی تفسیر یہ تھی کہ بورے کا من فی النار و من ہو یہ اللہ کی طرف سے ندا آئی خدا کی طرف سے کون سے لفظ آئے ندا کے ان کو چھوڑ دے ان تفصیل آئے کون سے لفظ تھے بورے کا من فنار رمن ہو رہا جیسے ایک دوسرے کو ملتے ہو نا سلام بھی کرتے ہو اور دعا بھی دیتے ہو کیا کرتے ہو خدا برکتا دیوی سلامتی رہیں خوش رہیں تو ایسے کہتے ہو یا نہیں بورے کمن کے لا اللہ کی طرف سے کہیا تھا کہ برکت تو ہو ان شخصیتوں پہ ان ذاتوں پہ جو کس کے اندر ہیں نا کے اندر بظاہر نا لیکن حقیقت میں کیا ہے نیچے لکھ لو نور ب شکل نار برقتے ہوں ان ذاتوں پہ جو نور با شکل نار کے اندر ہیں ان پہ بھی برقتے ہوں یہ کون ذاتیں تھیں جو نور کے اندر تھیں اللہ کے فرشتے تھے وہ من ہوا اور برقتے ہوں ان پہ جو ارد گرد ہیں ارد گرد کون تھے موسلام علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو درخت کے اندر نہیں تھے نا وہ ارد تھے بس سبحان اللہ رب عالمین ازال شبو. شبو ہوتا تھا کہ یہ درخت سے اور نار سے آواز آ رہی ہے تو کیا اللہ تعالی تھے وہاں پر <تصفح> نہیں اللہ پاک اللہ کیا ہے اللہ کا ہے پاک ہے اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی اللہ پاک ہے بھائی زالا شبہ ہو گیا نہیں اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو پھر رب العالمین ہے یا انہو ان اللہ اے موسا بے شک شان یہ کہ میں اللہ ہوں تو ان اللہ کا آواز کہاں سے آ رہا تھا وہاں درخت سے آ رہا تھا تو درخت کیا کام دے رہا تھا غائبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا کیا غائبی غیر بھی اس کی مثال میں نے دی ہے نا پہلے جیسے آپ ٹیلی فون اٹھائیں پوچھیں کون وہ کہے میں تیرا ابا ہوں تو ابا فون بن جاتا ہے ابا تو وہی ہے جو بول رہا ہے ٹیلی فون واسطہ ہے غالب حکمت والا ول کے اصحاب پہلا معا لکھو ڈال دے اپنا آسا آگئی بھارت بہزوف ہے پل کا نے آسا ڈالا پب دیکھا, دیکھا اس کو کہ حرکت کرتا ہے تیزی سے تان نہا جان گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے یہ جان کے اوپر لکھ لو ہاشا کہ تشبی اجلت میں ہے یہ تشبی کس میں ہے حقیقت پتلا سانپ نہیں تھا تشبی اجلت میں ہے سانپ موٹا تھا سوبان تھا لیکن حرکت ایسی تیزی سے کرتا تھا جیسے پتلا سانپ حرکت کرتا ہے تشبیر اجلت میں ہے یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں دیکھو نا آپ نے پہلے پڑھا تھا الکا اصاہ فائزا ہے اصوبان بھی وہاں کاننا کا لفظ تھا کاننا کا لفظ ادھر ہے تو وہاں کاننا کا لفظ حقیقت تھا ادھر ہے گویا کے پتلا سال تھا تجویز میں تجویز دی گئی ہے ولح علیہ السلام نے دیکھا سام بھائی تو پیٹھ دے کے بھاگے پیٹھ دے بھاگنے والے اچھا جی لم یوا کے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا دوڑے یا موسا <تص>, تسلی ہے ہم نے کہا ہے نہ ڈر واپس آ جا. بے شک میں ایسی ہستی ہوں کہ نہیں ڈرتے نزدیک میرے کون مرسل تو بھی تو رسولوں میں سے ہے نا میرے کور میں آ کے ڈرتا ہے نہ ڈر ڈرے وہ جو ظالم ہو سمجھے من ظالما مگر جو ظالم ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے علامن ظالمہ فیم نہ یخاف وہ ڈرتا ہے لیکن آگے فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں ایک قانون ہے کہ اگر ظالم ظلم سے توبہ کر دے نیک بن جائے تو پھر بھی وہ نہیں ڈرے گا اچھا ہوگا ایسے میں اضرا عبارت معذوف ہے در دیکھنا اللہ من ظالمہ فعن نہ ہو ظالم کیا ڈرے گا آگے کیا ہے ف من ظالام سما بدالا ہوسنا اللہ من ظالام فنو یخاف ہو یہ بارہ ہوگی آگے کیا ہے ف من ظالام سما بدالا ہوسلا یہ ظالم کا قانون یہ ہے جو ظلم کرتا ہے پھر تبدیل کرتا ہے نیکی کو بعد برائی کے برائیوں کے بعد نکلیں شروع کر دیتا ہے تو میں اس کو ہی بخشوں گا پورا رہی نہیں خل یادہ کا دوسرا مرزا موسا داخل کر اپنے ہاتھ کا اپنی غریبان کے اندر نکلے گا چمکدار سوائے بیماری گے یہ نہیں کہ برس کی بیماری ہوگی برس کی بیماری سے ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں نہیں یہ چمکدار ہوگا فی تیس سے آیا آتن. یہ جار مجرور متعلق اہب کے ہے محب فیس سے آیا چلا جا یہ نو موجے لے کے طرف فرون کے اور اس کی قوم کے بے شک وہ ہیں قوم بدکار بے فرمان پر جب آیا ان کے پاس ہمارے موجات لے کے فلمبا جا تم آیا تو پر جب آئی آئے ان کے پاس موضات ہمارے جب آئے ان کے پاس موضات ہمارے واضح کالو حاضہ شہر مبیر انار کو کہنے لگے یہ جادو ہے سری اور انکار کیا اور ہونے ساتھ ان موضات کے حالانکہ یقین کیا تھا ان کا ان کے دلوں نے دل میں تو بالکل یقین تھا معجاد بھی صحیح ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی رسول کا ہیں سچے ہیں لیکن بظاہر کا کر دیا انکار کر کیوں انکار کیا ظلم وا کہ ظلم و علوہ کس کا مفول لہو بنے گا بتائیے جہاد ہوگا ہاں انکار کیا ان آیات کا بوجہ ظلم اور سرکشی ہے ظلم کا معنی آیات کو ان کی شان سے گھٹایا اور سرکشی کا معنی اپنے آپ کو بڑھایا فن زور تسلی خاتم لمبیا پر دیکھ تو کیسے تھا انجام مفسین کا پہلا قصہ ختم ہوا والقد آتعین دوسرا قصہ یہ بھی پہلی اللہ سے نکالنے کا ہے کہ عالم العائف فقط اللہ ہے دوسرا قصہ پہلی اللہ سے متعلق پہلے لکھو فضائل مشترکہ اس میں دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فضائل مشترکہ ہیں پہلے پہلے یقینی بات ہے کہ دیا ہم نے دعود سلیمان کو علم شریعت کا دو علم دیے شریعت کا علم بھی دیا اور حکومت قلم بھی دیا ملک چلانے کا وکال الحمد للہ علم کے نیچے لکھو نعمت نمبر ایک پہلی نعمت علم کی آگے دوسری نعمت شکر کی کہ اللہ کی اس نعمت پہ وہ شکر کرتے تھے کفر نہیں کرتے تھے اور کہا انہوں نے شکر ہے اللہ کا جس نے فضیلت دی ہم کو اللہ کثیر اپنے بہت سے مومن بندوں پہ یہ محترم تھے فضائل مشترکہ اب آگے وارث سلحمان یہ فضائل ہیں مختص فضائل مشترکہ کے بعد فضائل مختص اور وارث ہوا سلیمان داود کا فل علم و یہ وراثت دنیاوی ہے یا دینی ہے دین علم کا وارث ہوا اور خلافت کا وارث ہوا اور وارث ہوا سلیمان دعود کا علم میں خلافت میں شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں سلیمان وارث ہوئے دود کے کس کے مال کے لہذا حضور بھی وارث حضور کی جائیداد کے بارے سونی چاہیے کون امی فاطمہ چاچے چندے اس کا جواب سنو جی یہ قلعینی کا حوالہ ہے ان کی کتاب اصول کافی بھی ہے اور کیا ہے قلعینی ہے شیعہ کی کتاب قال جعفر ساد ان سلیمان وار ساد سلیمان کس کے بارے سوئے دا کے وانا محمد وارف محمد کریم کس کے وارفا تو حضور کو سلیمان علیہ السلام سے کتنی جائیداد ملی تھی وہ پلینی والا شیعہ لکھ رہا ہے کہ محمد کریم کس کے وارث سے او سلیمان کے وارث تھے تو حضور جو سلیمان کے وارث تھے آپ کو کتنی جائیداد ملی تھی یہ شیوں سے پوچھ کے بتاؤ کوئی لاکھ تھا کروڑ تھا آخر سلیمان علیہ ہی تو بادشاہ تھے تو حضور جو سلیمان کے بارے ہیں کون سی وراثت ہے بابا یہ علمی نبوت کی <laughs> سلیمان بھی نبی تھے حضور بھی کیا نبی ورنہ سلیمان, سلیمان جی کے جائیداد ادھر تھی مدینہ کے اندر یا مکے کے اندر تو ان کی اپنی کتاب نے فیصلہ کر دیا کہ یہ وراثت کیا ہے بھی ہے کہ حضور وارث کس کے ہو رہے ہیں سلحمان یہ جی نبوت آ رہی ہے تو میرے محترام سلحمان وارث ہو رہے ہیں دود کے کس کے اندر علم اور خلافت کے اندر سمجھے ایک اور دلیل بھی ہے ہمارے پاس کہ دود علیہ السلاۃ السلام کی اولاد تھی بہت اولاد تھی اور ننانوے تو ان کی بیٹ یا بیوی تھیں علیہ السلام کتنی بیوی تھیں ننانوے بیوی تھی ایک کم سو تو ننانوے بی کی اولاد تو ہزاروں تک پہنچے گی نا تو باقی بیٹے کہاں سمجھے اگر وراثت ہے دنیا بھی تو باقی بیٹے بھی وارث ہوتے یا نہیں تو وراثت یہ کون سی ہے یہ نبوت والی ہے علم والی خلافت والی وکال یاس تحدیس سے نعمت نعمت کا اظہار کر رہے ہیں سلیمان اور فرمایا اے لوگو علم نہ من تقائر اچھا جی تو وار سلیمان و داؤد نعمت نمبر علم و خلافت کی تو علم نہ من تقت یہ کہا جی نعمت نمبر دو اے لوگوں سکھائے گئے ہم بولی پرندوں پرندوں کی بولی سکھائے گئے کیا پرندوں کی طرح بولتے تھے سلحمان کیا جس طرح پرندے بولتے ہیں سلیمان ایسے بولتے تھے یا کیوں کیوں کرتے تھے سلیمان ادھر جو لکھا ہوا ہے سکھائے گئے ہم بولی پرندوں کی تو منطق سے پہلے فہم کا لفظ ہے فہم ہم منتے کرتا ہے وہ پرندوں کی بولی بولتے نہیں تھے وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے ایسے میں فہمنتی ہے ایلو کو سکھائے گئے ہم سمجھنا بولی پرندوں کا پرندے جو بولتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے باہو تین آمن کل شاعر کے نعمت نمبر تین اور دیے گئے ہم ہر شہر سے ہر شہر سے مراد ہے اسباب سلطنت ہر شہ سے کم مراد ہے اسباب سلطنت بے شک یہ فضل مبین ہے ظاہر ظہور ہے واہ شرسمان کیونکہ اسباب سلطنت کی بات آئی تو اس لیے فرما دیا کہ جمع کیے گئے واسطے سلیمان کے اس کے لشکر جنوں سے انسانوں سے پرندوں سے آج کل کے جو بادشاہ ہیں ان کا لشکر فقط کس سے ہوتا ہے انسانوں سے لیکن حضرت سلیمان کے لشکر کے اندر کتنی تین قسم کی چیزیں تھیں انسان بھی اس کے لشکر میں تھے جن بھی تھے پرندے بھی تھے سارے جمع تھے موجود رہتے تھے پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھیں کسی جماعت کو کہیں بھیج دیا کسی جماعت کو کہیں بھیج دیا تو جماعت کیے گئے واسطے سلیمان کے یعنی اکٹھے ہر وقت رہتے ہیں لشکر اس کے جنوں سے انسانوں سے پرندوں کے پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی یوز آؤ. خدا کی قدرت ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا لشکروں کو شاعر کی فتوحات کے لیے جاتے تھے یا نہیں فتوحات کے لیے روانہ ہوئے شاعر کی تو چلتے چلتے وادی دیے نمل کے قریب پہنچ گئے کس کا قریب چیوٹیوں کی وادی جنگلوں کے اندر بعض ایسی وادیاں ہوتی ہیں جہاں یہ مکوڑے کیڑے چیونٹی بہت ہوتی ہیں اس کو وادی نمل کہتے ہیں بس وادی نمل کو تقریباً تین میل تھے تو چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے بہت زبردست تو جڑی بڑی جو تھی نا چیونٹی ان کی ملکہ بادشاہہ تو اس نے کہا جلدی جلدی گھسو چیوٹوں کو کہا اپنے بلوں میں سرافوں میں گھس جاؤ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے پیدا لشکر بھی تو ہے ایسے نہ ہو گئے تمہیں روند کے رکھ دے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی کتنے میل سے سنی تین میل سے تو اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کے علاوہ چیونٹیوں کی بات بھی وہ سمجھ لیتے تھے یہ معاضہ تھا ان کا تین میل سے سن لیا اور فرمایا ٹھہر <تصفح> جاؤ لشکر کو روک دیا وہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں چلی گئیں بعد میں گئے دیکھو یہ معاوضہ ہے حضرت کا یہاں تک کہ جب آئے اوپر وادی نمل کے چیونٹیوں کے وادی کالت نمبل کہنے لگی چیونٹی بڑی جو ملکہ تھی ان کی یہ فراست نمبلا ہے یا یہ نمر یا نمل سے مراد جن سے نمل ہے اور چونٹی گھس جاؤ اپنے بلوں اور سوراخوں کے اندر نہ کچل دے تم کو سلیمان اور اس کا لشکار اور وہ نہ جانتے ہوں بے خبری میں تبسما موجا پس مسکرائے سلیمان اس حال میں کہ ہنسنے والے تھے اس کی بات کو سن کے وہ کیونکہ اللہ نے بات سنا دی نا تو بطور تحدیث سے نعمت کے کہنے لگے کہنے لگے اے میرے رب توفیق دے مجھ کو یہ کہ شوق میں تیری نعمت کا جو کہ کی تو نے مجھ پہ میرے والدین پہ یہ کہ عمل کروں میں نیک ہمیشہ پسند کرے تو اس کو اور داخل کر مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کے درجوں کے کامل نیک ہیں یہ کس دی؟ کا معاوضہ تھا جی سلام کا آپ اس پہ آدمی کو کچھ شک گزرے کہ آپ کیا تھے عالم الغائب تھے تو آگے لکی ہو رہی ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث غالب و کلّی شعیح ہر چیز کی پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص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 wwwshaheed